الحمد للہ والسلام وسلام رسول رسود اللہ وبعد میں احقر الباد عبداللہ ناصر رحمانی ہوں. امیر جمیت علیہ سندھ آپ احباب سے مخاطب ہوں اس وقت جس الم ناک صورت حال کا ہم کو سامنا ہے برما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 ان اشتحکام تدال حوثا جسد بسحر الحماں اور اگر مسلمان کے ایک عظف کو تکلیف ہو تو پورا بدن اس تکلیف سے تڑپتا رہتا ہے تو مسلمان کہیں بھی ہوں افریقہ میں ہوں برما میں ہوں ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے اور ان کی پریشانی ہماری پریشانی تو اس وقت جو ایک صورت حال کا سامنا ہے ہمارے روہنگیا کے بھائیوں کو اراکان میں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 اور پاکستان کے ہمارے سلفی بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم بھی روہنگیہ کے اپنے ساتھیوں سے بذریعہ اعضا یہ یہ پیغام ان کو دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ جو پاکستان کی جماعت ہے بالخود جماعت الحدیث وہ آپ کے قدم و قدم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہے آپ کے لیے دعا گو ہے اور ایک حتی الفصت آپ کے لیے انشاءاللہ معاون ہے اور قدم مقدم قدم آپ کے ساتھ ہے